فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فبرزت الجحيم لمن يرى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 انس من پس جب کہ وہ بہت بڑے ہنگامے کا دن آ جائے گا جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے لوگ تم سے اے نبی قیامت کے قائم ہونے کا وقت دریافت کر رہے ہیں تمہیں اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق اس کے علم کے انتہا تو اللہ کی جانب ہے آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قیامت کی تلخیا طامت الکو سے مراد قیامت کا دن ہے اس لیے کہ وہ ہولناک اور بڑے ہنگامے والا دن ہوگا جیسے اور جگہ ہے وہ و امر یعنی قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے اس دن ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کا لڑکا اور لڑکی یعنی آپ کی اولاد اپنے بھلے برے اعمال کو یاد کرے گا اور کافی نصیحت حاصل کرے گا جیسے اور جگہ ہے یو میں تذک کر ذکر یعنی اس دن آدمی نصیحت حاصل کر لے گا لیکن آج کی یعنی اس دن کی نصیحت اسے کچھ فائدہ نہ دے گی لوگوں کے سامنے جہنم لائی جائے گی اور وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں گے اس دن سرکشی کرنے والے اور دنیا کو ترجیح دینے والوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا ان کی خوراک زقوم ہوگا اور ان کا پانی حمیم ہوگا ہاں ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنے والوں اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشوں سے بچاتے رہنے والوں خوف الہی دل میں رکھنے والوں اور برائیوں سے باز رہنے والوں کا ٹھکانا جنت ہے اور وہاں کی کل نعمتوں کے حصے دار صرف یہی ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا قیامت کے بارے میں تم سے سوال ہو رہے ہیں تم کہہ دو کہ نہ مجھے اس کا علم ہے نہ مخلوق میں سے کسی اور کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہیں وہ زمین وہ آسمان پر بھاری پڑ رہی ہے وہ اچانک آ جائے گی لوگ تم سے اس طرح اے نبی پوچھتے ہیں کہ گویا تم اسے جانتے ہو حالانکہ در اصل اس کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں جبریل علیہ السلام بھی جس وقت انسانی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے جن کے جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے پھر اسی قیامت کے دن کے تعین کا سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھتے ہو نہ وہ اسے جانے نہ خود پوچھنے والے کو اس کا علم ہے یعنی خود آپ اور نہ ہی جبریل علیہ السلام بلکہ صرف اللہ کو اس کا علم ہے پھر فرمایا کہ اے نبی آپ تو صرف لوگوں کے ڈرانے والے ہیں اور اس سے نفع انہی کو پہنچے گا جو اس خوفناک دن کا ڈر رکھتے ہیں وہ تیاری کر لیں گے اور اس دن کے خطرے سے بچ جائیں گے باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کے فرمان سے عبرت حاصل نہیں کریں گے بلکہ مخالفت کریں گے اور اس دن بدترین نقصان اور مہل عذابوں میں گرفتار ہوں گے لوگ جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان میں جمع ہوں گے اس وقت اپنی دنیا کی زندگی انہیں بہت ہی کم نظر آئے گی اور ایسا معلوم ہوگا کہ صرف صبح کا یا صرف شام کا کچھ حصہ دنیا میں گزارا ہے ظہر سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے کے وقت کو آشیہ کہتے ہیں اور سورج نکلنے سے لے کر آدھے دن تک کے وقت کو دحا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آخرت کو دیکھ کر دنیا کی لمبی عمر بھی اتنی کم محسوس ہونے لگے گی سامعین الحمد للہ صورت کی تفسیر مکمل ہوئی